ا تميل انبياء محمدن المصطفى والا علي واصحاب الصدق والصفا والوفا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُثِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِيْ عَقُوبَكَ مَا أَتَمَّهَا عَلَى بَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِلَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف واخوه أحب إلى بينا منا ونحن عسبة إن أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه وفيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اللہ ان اللہ يسلون علی یا آمنوا تسلیما ذوق شوقنا يا بابا عليه الصلاه والسلام وعليكم يا سيدي رسول الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا محمد سہول <سؤال> اللہ حمد و سناد رضی خاتم الانبیاء لہو تحیت و سناد بعد قادر مطلق جلہ جلالہ امن والہ عزم و برحانہ دی پاک بارگاہ دی اندر دعو فریاد والتجاہ ہے حق تعالی جلہ مجد کریم سنا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح دیں ہلتی خضات محفوظ و فرماوے صدی نے دو دوستو سیدنا یوسف علی صلاح وبد واقع شریف تفصیل یوسف شریفی دی آغاز کی تحصیح جو ستا چوتھا جمعات المبارک شریف دعا فرماؤ اللہ رب العالمین منکو ما حق کو میں بیان کرنے قابل نہیں ہے مگر صحیح صحیح بیان کرنے دی توفیق نصیف فرماوے منو سنا کے تو نسن کے سارے نو عمل کرنے دی توفیق نصیف فرماوے دوستو پچھلی مرتبہ میں جس گالتے جا کے اپنے گفتگود اختتام کی تحصیح ایہاں ایسے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلاط و آپ نے اپنا خواب اپنے والدے کے رامیدے سامنے بیان کی تا آپ نے اپنا خواب شریف اپنے والدے کے رامیدے سامنے جا کے بیان کی ادھر خواب بیان ہویا خواب باندے سلسلے زندر میں جناب حضرت سامنے کچھ اصولی باتیں پیش کرتی ہیں سب اور تفصیل آیت شریف کی تفصیلات خواب بیان آپ نے, نے تعبیر بیان نہیں فرمائی رنجین کہ نے کہ آپ نے تابیر بیان نہیں فرمائی بلکہ تدبیر بیان فرمائی ہے آپ نے کیا بیان فرمائی تعبیر بیان نہیں سی فرمائی بلکہ کیا بیان فرمائی سی تدبیر بیان فرمائی سی خواب بڑا عظیم ہے اور اگر بھائیوں نے پتہ چل گیا وہ تو پہلے کچھ نہ کچھ دل کے اندر تنگی رکھ د خوب دن بالکل واضح تبیر بالکل آخرکار اولاد نے اولاد نے گھر وی کا رہے اتنا نہیں پتا چلے گا وہ تو بالکل سمجھ جانے ستارے ساما بارہ بارہ بھائی سن ایک حضرت یوسف علیہ سلاۃ اسلام ہو گئے ایک جناب بنیامین علیہ علی سلاۃ سلام ہو گئے حضرت یقوب علیہ سلادو اسلام آپ دے بیٹے نے دو سی دوسرے بھائی نے اس سن اس علاوہ سن انا دی ہو سن حضرت یوسف علیہ سلاۃ اسلام اور حضرت بنیامین علیہ علی سلاۃسلام کی ماں ایک سی دوسرے جہرے بھائی سن ان ماوا ہے سنوں الگ سن فورن پہنچ جانا ہوں یہ مطلب ہی ہے جی اگر سچی سمجھن یا جھوٹھی سمجھ جو بھی, گے بھی سچی سمجھن گے تو آخنا ہاں یہ مطلب یہ کلو یہ سامنے جھوکنا پینا ہے اج نا یہ حال ہے سانوں اے اک باندھا نہیں ہے تو کلو دے سامنے چکنا پی گیا بہت کم خراب ہے جی اگر جھوٹا خواب بے تو پھر بھی پریشانی ہے ایک تو باپ پہلے ادھر تبجو رکھتا ہے تے جھوٹیاں سچیاں خواب سنا کے باپ نے پہلے ہاتھ چیت خرا ہے تے ساڑے والو توجہ ہٹائی جا رہے تے کوئی گل نہ ہوئی پہلے تبجو نہیں پہلے سڈے ود نہیں ہے جی خواب سنا کے تے مزید باپ کا دھیان اپنی طرف کرنا سڈے وو ہٹا لینا کوئی انصاف والی گل نہیں ہے آپ سرکار کے ذہن شریف گل گئی اگر اس خواب کا چل گیا اگر اس اگر اس خواب کا پتہ چل گیا بھائی نو نے شیتان نے بس وسا ہے شیطان نے بس وسا ہے مگر نہ یاد رکھو اگر شیطان کا وسوسہ انسان قبول نہ کرے تھے پھر اللہ تعالیٰ مطمئن جنوب رکھا ہے امتحان رکھا ہے دیتی جی اگر بنایا تفصیلات اپنے مقام تح گیا کہ جو تقدیر ہے نا تقدیر تقدیر دیتے ایمان بندے کا جم جائے ان فائدہ اور نفا کیا ہوتا ہے قلبی طور پر اطمینان کتنا پیدا ہو جاتا ہے اس کی تفصیل اپنے مقام تی خیر میں دس رہا بھی آپ سرگار نے فرمایا کہ انہاں دے دل دے حسد پیدا ہو جانا جدو حسد پیدا ہوے گا فیاقیدو لاقا قیدا فیاقیدو لاقا قیدا میرے پتراں تیرے خلاف سازش کرن گے اندر تو نقصان پہنچے گا اے گل کر کے نا اگے پھر اللہ تعالی قران مجید دے اندر بیان فرماندا ہے کہ جی آپ نے اپنے بیٹے نو ایک نصیحت فرمائی نصیحت فرما کے بیٹا خواب بیان نہیں کرنا اگر خواب بیان کرو گے بھائی کیا کرن گے بھائی حسد کرن گے ایک منٹ بات سمجھ لوگ اے جیدو گلہ باتا ہو رہی ہیں سننا حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دے درمیان والدے گرامی اور بیٹے دے درمیان جیدو گلہ ہو رہی ہیں سن اس وقت جناب یہودہ جناب یہودہ اے حضرت یوسف علیہ السلام دے سارا نلوڑ دے بھائی سنو اونا دی گھار والی دیوار دی اور دے پچھے اور دے پچھلے پاسے کھڑی ہوگے او ساری گالبات سونا رہی سی اگلی ایج سن کے پھر آپ کٹھا ایک نتیجہ کڈاں گے توجہ جو ہے رجوک بولو سبحان اللہ اللہ عرب المین خوران حضرت سید نے یوسف علی سلاۃ خواب, خواب سننے حضرت یقو پیغمبر نے جواب کیا درمایا کالا کی دوم اندہ ترجمہ میں کر چکیا ہوا آپ نے فرمایا اندہ تے تھوڑی بوتی وضاحت جلی کرنی سی وہ بھی کر چکیا ہوا آپ سرکار نے فرمایا میرا پھترا یا بنیان او میرے بیٹھیاں لا تقصص کا کالائی خواتے کا فرامہ دے سامنے خواب بیان نہ کریں ہوئے گا کیا یہ دو خواب بیان ہونا ہے خواب کے اندر توڑی عظمت واضح ہے توڑی پڑائی واضح ہے توڑی عظمت واضح ہے توڑی شان واض حسد پیدا ہوئے گا شیطان پاکے حسد پیدا کرنا ہے ادو مبیل پھتنا تیرے خلاف سازش کرنی ہے کلا شیطان ہے شیطان ہے دشمن ہے اگ جی گلا اپ نے فرمائی فرمایا کچھ تبھی کر مکلی مکا ملنا تأمين الأحاديث ويطم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإصحاق إن ربك عليم الحديث توجہ فرمایا بے قدرے نہ بنیا جے بیان کرنا وَقَلَا لے کان اج ہی میں کلا لے کج تبھی کردیس پترا تنو رب خاص بندہ بناوے گا خاص بندہ گا گا اپنے تنو ملکہ آتا فرما چھوڑے گا خا بلکہ چھوڑے گا متحال ملح کی ادھر اللہ تعالی دن پورے و بیان پہ کرنا ہے پورے وسوخی جانو گے سجنا ادھر آپ نے فرمایا بھائی تیمو نعمت رب لالمی اپنی نعمت تمام کر دے گا تے نم تا تمام کرے گا اور آل یعقوب تے تواڈے تھے اور آل یعقوب تھے کما سمحالا ابوئیں وجو نے وتر پر عالمین نے تواڈے ابا و جی اجداد نو عطا فرمایا اصل حضرت ابراہیم نو عطا فرمایا اصل حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا فرمایا اصل اشارہ نبوت والے پاسے ہیں پر گزیدہ بندا بھی بناوے گا رب العالمین خواب دی تعبیر دا ملکہ بھی دے گا نبوت بھی دے گا بادشاہت بھی دے گا نبوت بھی دے گا بادشاہت بھی دے گا اللہ رب کالی مل ہکی رب علم والا بھی ہے اشارہ کر دکمت والا بھی ہے ساری عزا دے گا رب تین شائع بھی دے گا نبوت بھی دے گا علیم حکیم وہ حکمت والا بھی ہے اگر رستے در کوئی رکاوٹ آ جا پریشان ہواواں رکاوٹ واقع یہ مطلب کیا ہے اولا نے میں کئی مطلب بیان کتے نے میں دو مطلب بیان کرنا وا یا مطلب یہ بنتا ہے جی رب نے تہوار ہے خواب عظیم سی عزمت عظیم دے وے گا خواب عظیم عظمت بھی عظیم دے وے گا دوسرا مطلب رب العال امین نے پچھے قرآن مجید متصل آیت ہے اندر اندر اے بیان فرمایا ہے کہ بیٹا خواب بیاں نہ کری تیرے پیرہ حسد کر کے تیرے خلاف سازش کر گے وقال لے کر جانا ہے شیتان نے مس وسا بھی پانا ہے نے حسد بھی کرنا ہے پھر تیرے خلاف سازش بھی کرنی یہ سارا کچھ ہوا پر کا پترا زبان نہ کھولی ربدیر دی اتراض شکوا نہ کری یہ سارا کچھ تیریا تیرے واسطے گاٹے دس نہیں بنے گاخلاے گا دکھ دن والے تیرے سامنے ہونگے رب العالمین ن تیرو دے چڑے گا ہوں میں چک اڑ کے جناب نتیجہ دینا چاہتا سونے جت وجوہ میری گل سنیا حضرت یا خوب پیغمبر لیم نو آنے والی زندگی دا پتہ لگ گیا میرا بیٹا اونوں خاماں دی تصویر دے لبھی لب ہوے گا جسر دی ھرتی دا بادشاہ وی بن جاوے گا رب نبوت دے تاج دے نال وی سرفراز فرماوے گا سوال ہے او جڑا آن والے زمانے دیا خبراں پہ دا ہے آن والے زمانے دیا خبراں پھیندے دا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جدو آپ اپنے والد گرامی نال گل کر رہے سن خواب بیان کر رہے سن آن والے, والے حالات کا پتا لگیا ہے دیوار پچھلے پاسے وہ جنابے والا بیبی کلو بی کے سن دی اپئی کی پتا نہیں لگا توجو ہے اور جری بی بیوی دیوار پچھے لوگ سن رہی سی گلا کی آئی کیوں نہ پتہ لگیا تو جنابے والا لک کے آگر آگر نو پتہ لگ جانا آپ فرما دیں پوترا ایک بیان کر چپ کر جا چپ کر جا آپ خاموش ہو جاموش کرا دتا جانا کہ بیوی بی دیوار دے دے پچھلے پاسے کھلو کے سننی دیئے پی آنے والے زمانے دیا خبر پہ دے پر جڑی دیوار پیچھے کھلو کے بیوی بی گل پی سنتی سی ادا پتا نہیں لگیا یہ تو پھر کئی کور دماغ کئی جناب والا ہول دماغ والے وہ جڑے عظمت نبوت واقف نہیں وہ جنوں نبوت عظمت شان دا پتہ نہیں او واخدے نے پتہ لگیا نبیانو دیوار تو پیچھے دا علم نہیں ہوندا نبیانو دیوار تو پیچھے دا علم نہیں ہوندا قسم خدا دی کر کے انا اسا الکتب بادہ کتاب اللہ الپاری صحیح البخاری دے اندر امام جل امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپ نے چار تھاویں تے حدیث فرمائی ہے میرے نبی نے جرا آخری خطبہ ممبر تے بے کے آپ اپنی ظاہری حیاتی دیتا جرا آخری خطبہ ممبر تے بے کے دیتا جی اور آخری تقریر جڑی آپ نے کی تیزی اور کافی لمبی ساری ہے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا سی انی واللہ لانزرو احوزی علان فرمایا میرے غلاموں یاد رکھے آجے اج میں بھجرتی تے کھلو کے ممبر تے بے کے پہلا دوسرا دیسرا چاو پتوا سمان ستو سمان جنت ہے شک لکھ رہا میں میں میرے نبی نے دسیا ہے وہ جی رکھے میں محمد رو دیوار علم نہیں ہے انہیں میں محمد تعلق نہیں ہے جیڑا دنیا تلو کے ساتھ کوشر ویخ سکتا ہے وہ تیری دیوار دے پیچھے والے حالات کیوں نہیں ویچ سکتا ہے بولونا سبحان اللہ ہاں <سلام> سجنا ادھر دیوار تو تم میں دی سات آسمان نا نالو بھی موٹی ہے پانچ سو سال دا سفر فر آسمان پھر سو سال دا سفر فر آسمان پھر پانچ سو سال دا سفر فر آسمان وہ سجنا ادر ویخ رب دبی نبی مدینے تاجدار سات آسمان پار جو ایک سکتے پھر دیوار پیچھے کیوں نہیں ایک سکتے راب دیا بڑیا حکمتہ ہوں دیاں راب دے کمہ دے اندر بڑے راز ہوں دے وہ جنو راب نے کوئی کام کرنا ہوں دا ہے اپنے پیارے آدھی توجہ ہٹا چھڑ دا ہے تی ادرو کام ہو جان دا ہے کیوں کہ تقدیر دے کام نے ہو گئی رہنا ہوں دا ہے میں جو پہلے مسان دے چکے آواں تانو پتا ہے جو میں دیا رکاطا سا جڑیاں پڑھنیاں نے دو نے اثر دیا چار نے پڑھدا پڑھدی بے امام پڑھا دیا پڑھا دیا پتا ہی نہیں سی نے نے پڑھا بیٹھا نہیں نہ یہ آخر یہ پتا نہیں چار رکاطا پڑھنی نے تصاویر یہ نہیں آخ نہیں آخری یار پتا ہے سی پر سڈا دھیان ہو نفی نہیں ہو جی سلام کر رہے حضرت یقوب کا دھیان علیہ سلاطو تسلیم او آن آئے مستقبل آپ پاسے ہو گیا میرے بیٹے کا مستقبل کنے گا توجہ ہٹ گئی تیبی نے سنیا ہے جنابے والا تک پیغام پہنچا چڑیا ہے نبیا کو نبیا کولم ہو دروے ایک ہے کنہان اور حضرت یوسف علیہ سلا تو اسلام جس خوشر وہ خوان تو نو میل دور سی حضرت سلاو دا خوب اگر حدرت سلام خوب کر کے لے آدھے خوب کر کے لے آدھے میں آخیا جھلیا یاد رکھ لو خو ن آئے تو نو نو کلو میٹر جا خو س خو حت یقوب پیغمبر نے اس خونوں بھی بیکیا ہے مصر دے تختوں بھی بیکیا ہے مصر دے تختوں بھی بیکیا ہے اگر آپ خون بھی چوکڑ کے لے آن دے اگر آپ خون بھی چوکڑ کے لے آن دے آپ دا بیٹا وہ جیسے تدبیر دے نال رب نے مصر دی سرزمین تے پہنچانا سی آپ کی میں پہنچ دے ورس جنا یوسف تا حضرت یقوب تا نہیں گئے آپ جان دے سن میرے بیٹے نے اگر دا بادشاہ بننا ہے تو رب کی تدبیر نال ہی بننا ہے تانو سمجھ آئیے کہ کوئی نائی توجہ ہے سجنا درضو کر سبحان اللہ اگے ربلا لمی جلام کریم فرمافی آیا لسائلین ان اصل واقعہ شروع ہو رہا ہے اللہ رب العالمین فرما دے اے در ویخ سوال کرنا لیا اپنی زندگی دین اندر عظمتنا تلاش کرنا لیا او اپنی زندگی دین در بڑھائیاں تلاش کرنا لیا او ان سنتن وکلے کلے اوکھ رامہ دویچو گزرنا پہنا ہے لقد کانا فی یوسف و اخواتی حضرت یوسف علیہ السلام اور او دے دے دے اندر آیات آیات و سوال کرنا ہوتے بڑے بڑے کٹن حالات بھی آ جائیں تل نو ہلا دن والے تل نو تل برداشتہ کر دین والے ہلاک بھی آ جانے نے اور انج دنظر بھی آ جانے نے جڑے بڑے جناب वाला دل فریب ہوندے نے او پور کا پور کشش ہوندے نے اصل منزل تو توجہ ہٹان والے ہوندے نے او استقامت والے ہاں بڑے حوصلہ رکھن والے راستے دے اندر اگر کٹھن حالات آ جان تے گھبراو اگر اج دے حالات بن جان کے تیری توجہ ہٹائی جاوے تینو دنیا دے کمہ دے اندر مصروف کر کے مولا تو ہٹایا جاوے نا نا انہاں کشش دے اندر انہاں حسینو زمین سینیاں دے اندر کے اپنے رب تو توجہ نہ ہٹاون تے اپنے رب تو دھیان نہ ہٹاون اگے لاہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماندا ہے اس تو پہلاں اے گل سمجھ لو او جی دو جناب والا جناب یہودا دی گھر والی نے خواب جا کے بیان کیتا ہے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے فراواں دے سامنے سارا جا کے خواب بیان کیتا ہے کہ یوسف تے اج دے خواب پہ سناندا ہے اوتے باپ تے ڈورے سٹی جا رہے توجو کرائی جا رہا ہے بدلی جا رہا ہے آپس اندر کے اندر بہ کے رل کے مشورہ کیا ہے یار کچھ کرو جو سمجھی دیر تک پیدا نہیں سی ہوا آپا سڈے بڑا پیار کردہ سی ابا سڈے بڑی محبت کر راضی ہے اچھا یوسف جمعے تے ساری توجہ سارا دھیان ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ولی ہو گئے اس ولی ہی ہو گئے رب قران مجید دے اندر بیان کر ہے او ایت شریف پڑھنا ایک دو خاص کلاں جناب دی توجہ کرانا حضر رضا وخرال بولنا سبحان اللہ, اللہ اللہ رب العالمین فرماتا اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبہ ان لفی بلال مبین پچھلو تو بھی ذرا بولو نا سبحان اللہ سجنوں ادھر نے جو تھوڑی بوتی سمجھ آدی ماڑیاں جی بیان کر دینا وکرنا یہ تھے سمندر ہے راجا تکمت سجنا ادھر نے آپس کے اندر لال کے بہ کے مشورہ کیا کہ نان دنگل ہے <متحدث> جنگل بیٹھے رل کے سر حضرت یوسف دنال بہتا پیار ہے، حضرت دنال بہتا پیار ہے، سبا، حالانکہ بڑی مضبوط جماعت ہاں اصے تگڑے ہاں اصا بڑے زوراور بڑے جباب کے خش ہاں پتا تندو من ہاں کہ سڈا باپ سڈے پیار نہیں کردہ پیار کردہ ہے تو جو حالانکہ انہوں دا شیتانی وس وص وسا سی انہوں دا شیطانی وسوسہ وص سی تانوں پتا ہے چھوٹے نال پیار کسی ہوگا دا دا پیار کسی ہو دا دا ہے, ہے موڈیا تھی بٹھا لینا ہے آج اگر کچھ نہ بھی کرے بلکہ کچھ کرے تھے باپ نو دکھ لگتا ہے نہ پترا بس بہ جا اپنے ہاتھ کمانا ہے پر جی وڈے ہوں انہوں نے من چومیا تھی وڈیا بارے پاپ کا پیار یہی ہوں یہ کم کر اپنے پیروں کلو جو کے پتر ہاں پترا دماغ روٹیاں بھی آپ کھا چاہیے سانو کم سے لانا ہے سارے بارے کام پسند کرتا ہے اندر بارے ویلا رہ پسند کردا ہے یہ تو دماغ خراب ہونا گل ہی ہے ہالانکہ حقیقت نہیں ہوں وہ سجنا انہوں کے دماغ کے اندر ستا نہیں فسا پایا کہ تاپے کروٹے بران ہے حضرت یوسف تضرت بینیا میر انہوں نے بچپن کے اندر ہی ماں فوت ہو گئی رب دان بھی انصاف کرنے والا ہے کہ انہوں دیا ماوا جی ماوا بھی پیار کردیا نے می پیار کرنا وا مل سلا تیسرا یوسف علی سلادو سلام دا پیار اس واسطے کہ انہوں کے مت نبو بتا تاج چمکنا متعلقہ ستارہ چمکنا سی بہت پیار تا کر دے سا کہ خاندان نگاہ شہ سی نے دلیل کیا دے دے وہ سب اصے مضبوط ہاں کل جدوڑ پی جائے خاندان کا جینا پارے وہ بھی سڈے پہ دے اندر روزی رزک سلسلہ ہے وہ بھی سڈے پہ ہے کل اگر کو بنے دے پھر بھی اگ میدان چنا ہے اصا مضبوط ہاں بچیا نے کیا کرنا ہے تو جو لفی دلال ساڈا باپ سڈا باپ ہوں میں ترجمہ کر لگا وا فی دلال مدی ترجمہ ہر گزے نہیں کہ سڈا باپ کھلا گمراہ ہو گیا ہے اگر ایئی ترجمہ کرو کہ حضرت یوسف تے پھرات مہد اللہ کافر مر جانگے و جنا حضرت یقوب نگمرا مہد اللہ رب دے نبی نگمرا سمجھانا ترجمہ کرنا انہا بانا نفید العالم مبین ساڑھے باپ نے ساڑھے چھوٹے میرہ دنال ایڈا پیار کیتا ہے کہ سانو بھول گیا ہے سانو بھول گئے نے کہ ترویخ توجہ جو جو اشارہ جو کرنا ہے اگر توجہ ہوے تے گل امید ہے سمجھ جاوے گی اللہ رب العالمین فرماؤندا ہے واہ اس دس آیت کا ترجمہ کئی ہے کہ نبی ماض اللہ پہلے گمراہ سن رب نے ہدایت دانا سدے آلہ حضرت نے ترجمہ کردیا کمال کر چڈیا ہے فرمایا جیت دلالت ہوئی ہے گمراہ نو گمراہ کیوں آخری وہ ستارہ بھول جاندا ہے رب نے فرمایا وا وا جدا قد اللہ خبیث ترجمہ کرے گا اکھے گا نبی گمراہ سی رب فرماندا ہے سونیا تینو گمراہ پایا تے ہدایت دتی پر اعلی حضرت بریلوی ورگے ترجمہ کردے نے سادہ مفہوم اے بنے گا وا وا جدا قد سونیا اسا تینو اپنی محبت دے اندر ہر شہنو نو بھول جان والا پایا ساڑھے نالے نا پیار سی آدھا بھی بھل گیا سے مخلوق انو بھی بھل گیا سے وہاں دا اساں تے سونیاں تینو جگ انو ہدایت دین واسطے گھلے آئے اساں کھیا اے سونیاں ساڑھے والوی پیار ہے وے پر مخلوق انو نہ بھل انہاں نو توزخ چو کڑ کے جنت وال کون لیاوے گا رب پا توجہ ہٹ جائے گی فرمایا سونیاں تیرا دیل یہ جدا بنا دیا گے رب وجہ کرے گا مخلوق تو نہیں ہٹے گی مخلوق وجہ کرے گا رب تو نہیں ہٹے گی توجہ ہے سجنو جان بولو نہ سبحان اللہ, اللہ تا کر کے سونے اے درویخ اللہ علماء اللہ نے موسیٰ اللہ اپنی قوم نوے گئے آپ توجہ سارا دھیان رب نال گلا کردیا رب ہو گیا سی رب و جدو جی توجہ ہٹی رب و جدو جی دہان ہٹیا ہویا کیا امت نے بچے دی پور شروع کر پوجا شروع کر توجہ ہٹ گئی گمراہ حضرت موسا خالی گلا کر میرے نبی نے خالی گلا نہیں رب کا دیدار بھی فرمایا ہے حضرت موسا گلا کر واپس آن قوم گمراہ ہو جائے پر میرا نبی رب نہ گلا بھی کرتا رہا ہے رب دیدار بھی فرمایا ہے پر جاپس آئے نی بلال کا دل نہیں بدلے وہ بھی آشک داشک را ہے توجہ ہے لفی بلالی مدد اصرا پہ پاپا باپ ہے یوسف کی محبت لگے نے بس برا کیا کریے کیا ہوں کریے کیا کوئی منصوربہ تورنا ہے بڑی ہی تبجی اُنہ آپس کے اندر مشورہ کیا جدو گل ہوئی جناب براس ماند نے نان کہ نان یہ کام میں نے کرن دیا گا قتل ہے منصوبے خلولا قوم اندر دینا ہور ملک دے کرسرا مشورہ سنو اپنے آپ کر جان گے توجہ کوم وال ہو جاوے گی کم پر وتکو ممبا دی منسا لینا ایک بار جا من قومن بادو نیک پہلے تو گل <poquito> قتل چلی رہا قتل دے سارے مطمئن ہو گئے سن صرف جناب یہوا مطمئن بجان. میں تسانی نفسیات تھوڑے چاہنا تھوڑی چاہ سارے مطمئن ہو گئے صرف جناب اس گل سارے ہی ہو گئے چھوٹا پھر جو مرضی کہ یہ گل پکی چکی کہ یوسف نو اتر رہے سارے اس گل سے متمین ہوئے اس گلتے ہو. سارے متمین ہو گئے پتا ہی کیا مسلا بنیا تو گل چلی سی نا پہلے براج جس نے گل چلائی سی ان گل ایک رنگ د جس رنگ کی وجہ متمین ہو گئے چکا گے سوچ جانا یار چھوٹو پر آخر کار براہ آخر آ جائے اصل ایک ہونا بہانا رکھا سر جان سارے متمئی ہو گئے یوسف نہ برداشت کر لینا سی میں ابھی امی نا جی گل ساری ہوں گوارا کر لینا سی ابھی امی نو نہیں چڑ دا سب سمجھے نہیں ہوں میں تھوڑی جی وزا کرسانی نفسیات سنو گسا اپنا ذاتی مار رہے سن کیا کر رہے سن بولو گا اپنا ذاتی مار انسان نفسانیت اور طبیعت भी भी भी भी کہ اونے جس وقت ہوتی ہے جی بنایا تھے جس دی پورے محول چگ لگی کہ سارے سلاد سلاد ہو گئے نے اپنی ذات نیچے آخیا گل ساری نہیں یہ ابھی امی کے خلاف بھی اجاز خلاف امی نو بھی سجدے کرا چکر ہے رب نے پرانچ پیان کر کے دسیا یاد رکھا وہ جدو بھی اپنا ذاتی کو مسلا ہوئے وہ تین رنگ نو نشانہ بنا کے ماحول گندہ نہ کرے رب بڑا نہ پسند کرنا ہے وہ تین مسئلہ تین ہی رہن دیا جی ساتھ مسئلہ ساتھ ہی رہے ایک سمجھائی انسان خلاف ہو جائے گا ہاں کدی اند اندر حکومت نہیں ہو سکتا ہاں خلاف ہی سارا معاملہ بن جائے گا جی حدرت سمجھ سلادو سلام دے فیلو نے بہانہ بنا کے ابھی تو سکے اگر یہ منصوبہ پورا نہیں ہوئے گا ناکام ہوے گا اگر کامیابی اچانا ہے پھر خبردار دل کے دینی پہلو تین رکھنا ساتھی نوی رکھنا توجہ ہے ذرا جاؤ کھن سبحان اللہ آه آه آه سنو گل تو ہو گئی, ایک ہو گئی ایک بیٹھے ابھی کی کرنا یہ قتل نہیں کرنا کرنا کیا ہوئے ہوگا ہو اللہ, اللہ, اللہ رب قلتم تم تسلی نال بیٹھو، تسلی نال بیٹھو، آج ایک ٹورنے کو بیان کرنے بھی حضرت آپ سکار نے مشورہ نے مشورہ کیا قصل نہیں کرنا جناب یہودا نے روک دلو یوسف قتل کرنا پھر نے آخر پھر باپ دیا نگاہ کریے باپ دیا نگاہ کریے گیا آخری نے پھر آخ پھر کرنے کوئی پیا پان خو ہوا خو ہوا خو ہوا جو سب پا دینے یل تک کوئی کافلے والا آئے گا جدو پانی لگے گا پانی لگے گا چلو یوسف نو کے جاوے گا یہ ارادہ بنایا کہ خوہ پا دینا اگو جنابے والا کوئی پانی کڈن واسطے آئے گا تو یوسف نو اپنے لے گا یہ گل جدو ہو گئی ادھر انہوں نے آپس مشورہ اگر باپ نو جا کے آخنے یوسف نوج یوسف نے کوئی ترقیب سوچی ہے شیطان نے آ کے آخیا یہ لما وا کے آئے اگر میں پوری تفصیل سناواں تو لمبا وقت گزر جائے گا ادروی ادر وی گل آ کے شیتان نے انہوں نو سکھائی کہ پہلے کرو ایج کرو یوسف علیہ جا جاکے آکھو انہا دے سامنے پیار دا اظہار کرو انہا دے سامنے محبت دا اظہار کرو آکھو آکھو بھیرا میرا آسا جنگل دے اندر جانے آئے تو ساڑے نال نہیں ہوندہ سانو پڑا دکھ لگتا ہے آسا جنو پھل کھانے آسا جنو شکار کرنے آسا جنو شکار کرنے آ توڑا لانے آ سانو پڑا سواد آندا ہے تے مڑڑ کے تیرا خیال ہوندہ ہے مڑڑ کے تیرا خیال ہوندہ ہے مر کے تیرا خیال آ دا نہیں مدا سواد تا توجو کی بچے نے یہ ساری گلا گے ایک گل کرس کی گل ادھر ویکو یہ جدو گال آخر پہنچ نا توجہ آخر, آخر, آخر حضرت یوسف علی نے پچھان لیا اور آنا پچھان لیا جی مافی آپ نے ما اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ نے فورن دعا آ کر چ پر جدو حضرت یعقوب نے انہوں نے اکھیا نا قالو یا با نستغفر لنا ذنوبنا ابا ساڈے کو غلطی ہوئی ہے ساڈے کو ساڈے واسطے رب کول معافی مانگ حضرت یوسف نے فورن دعا کر دتی پر جدو حضرت یعقوب دی گل آئی نا آ فرماندے نے سوف استغفر لكم تو تواڈے واسطے میں بعدو دعا کراں گا بعدو دعا صلات و یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپ نے فورن کی حضرت یعقوب نے فرمانی میں بادو کرانگا مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت یوسف ایسا نہ جوان آپ سرکار فورن دوار کر چھڈی پر حضرت یعقوب پیغمبر سن وڈی عمر آلے تے کیری نظر رکھن والے کہ اج تے معافیاں پہ منگدے نے پر کل نو کدے پھر نہ جان اپ نے فرمایا سوف استا و بر ولکم ربی او جوان نے انہاں نو اینا تجربہ نہیں جنہ میں بندے کئی ورا مکر بھی نے تے پھر بھی جاندے پہ تھا دل اپنے مقام تفسیل کرا کر سجنا دردان سجنا حضرت سلاتو دے دماغ درگلا پائیاں آ گیا علی یوسف گرامی کو لہسی अर्ध की थी अब्बा जी अब्बू जी اے یوسف لو سلام دار بڑی بارے جناب نے اطمینان نہیں رکھتے ادھر گلا مالد گرامی نو سجے کھبے بہ کے کدی پھیرا کدے گھیرا پھیرا کدے بگھی بج من جا بج من جاو, جاو، ساڈے یہ اعتماد نہیں کرتے پتہ لگا بھی کر چکے اے میرے نال کال پیار کر دبت کرتے محبت رکھتے منو نال چل مہربانی فرماؤ اجازت دے دیو د نے جدو گل سنی رہو فرما نے پتھر میں جو کچھ جاننا تو تھی جاننا ہے ہاں جی میرا نہیں کرنا پر میں ہوا کیا آپ دے حوالے نے حضرت یا خوب پیغمبر جدو حضرت سلادو سلام نے جنگل کے اندر جانا چاہنا گئے جا ادھر ویخ جنابے والا اپنا سندوک اٹھا کے لیا پہلے پگ کال کمیز پتلی سی کٹی کمیز نو ولیٹیا ویٹ کے بازوتا پگڑی کڈی ہے بنیے جڑی کمیز میں کمیز بنا کے بازو بنی میرے داد ابراہیم کمیز نو پا کے میرا دادا ابراہیم نارے نمرود میں اس چاد کمیز اس نو سنبھال کے رکھا ہوا ہے سر سے میں پگڑی بنی ہے یہ میرے پاپ رب دبی اس ہاکڑی میں رکھیا ہوا سی اپنے بارس پتر شریف پتا لگا پتہ لگیا جائے رب دے نے رب دبی آنڈ پیارے بلی آندے نے نسبت والیاں سیا ان کمیز او تبرکات اور آسار او نو سنبھال کے رکھنا اے عام بندیا کا کم نہیں ہوتا ربڑے ربیاں رب کا کم آتا ہے اے اے اے اے آئے قسم خدا دی کر اے بیجو دے نے بیجو قبر دے نے عرب دی اندر دور جا حقوب پیغمبر کدی سال نہ رکھنا پتہ لگیا سنیا پریشان نہ ہویا کر رہے کو مکے مدینے کی بادشاہی ہے پر انہوں کو نبیا والا نہیں اگر نبیا والا پیتا ہے تو سنیا دے سجنا جرا سوکھ بولونا سبحان اللہ, اللہ, اللہ بس آخری جملے والے جان ذرا پیار اللہ. اللہ اللہ اللہ. سجنا حضرت تیار اللہ اللہ. چادر بنیا پائے آپ نے وڈے پھرانو اے بوتل شربت والی لو بھی میرے بیٹے جب نو پیاس لگے جان دیا سن اے آخری پانی ہوئے گا پتہ نہیں میرے پاس چشمے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پوایا جی گرم نہ پویا جی ٹھیک واہ نہ لگ دیا جی یہ جیری نصیحت فرما رہے سننے سے میں تبصرہ اگلی باری کرا گا آپ نے بڑی نصیحت کی واری واری سر سارے فرمایا خبردار میرے بیٹے کا برا خیال کرنا دکھ نہ پہنچن دیا جی انہوں پیاس نہ لگے نہ روانہ, روانہ کردیا آپ نے گل کیتی سی قول و اخاف و انہو غافلون آپ نے فرمایا سی او میرے پترو تو سا یوسف نو میرے کو لے جا رہے ہو انہاں دی, دی جدائی مینوں گوارا نہیں لا یحزوننی ان تذھبو بہ انہاں دی جدائی مینوں گوارا نہیں ایک تے مینوں دکھ اس گل لگنا ہے میرا بیٹا میرے تو جدا ہو کے جاوے گا وا خاف ان یاکلہ الذئب اور مینوں ڈر لگدا ہے میرے بیٹے نو کہ بھگیاڑ نہ آ کے کھا جا وے کہ بھگیاڑ نہ آ کے کھا جا وے ایں تے وی میں تبصرہ اگلی واری کراں گا ان تمانا فلو پتا ہی نہلوس بنا کے روز روپے بھی آپ آئے پہ پہ آپ آئے نا تو بڑے بڑے مسئلہ سابت ہوں وہ اشارے میں کر دیا اگلی والا اگلی والا بیان کرا گا حدرت جا کو پیغمبر نہیں سو ان اللہ حضرت یعقوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم اپ سرکار نے جتو روانہ کیتا ایک درخت ہے جنو شجر الحزن وی آکھ نے شجر فراق وی آکھ دے نے ایک درخت ہے سی اپ نے اون تھلے کھلو کے آ ادھر ویکھ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ دے ویراں رو روانہ کیتا جنی دیر تک حضرت یوسف دا وجود نظر اودا ریا اے حضرت یعقوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ دے رہے ہویا کیا نے پہلا سر یار میں چکنا ہے چکنا ہے بڑا پیار کرتے چو ہی حضرت یقوب دیا نظر ہوئے چو ہی نظر ہوئے زمین چک کے مارا ہے حدرت یقوبر ہو گئے آپ نے فرمایا روڈ نے ادھر تھکا مار کے پرا کرتا ہے آپ اٹھ کے دوسرے پرا کوابے بچا لے تھکا مارتا ہے آپ پیچھے پتھر ڈگ دیں جسم کے زخم جانا ہے خون پہ نکلتا ہے تیرا یہ رب نے کہ کتنے باپ گو پتھر پتھر بار بار ڈگ رہے کو نہیں پر آسکرا بس اے حیران ہو کے آخری نے پہلے ترو رہا سا قسم چ خون نکل رہا سی ہوکدم ہسن کیوں لگ پیا ہے حدرت یوس مر سلا تو سلام آپ کے فرمایا ورہ کے بھی رو ایک بار تر رل کے جنگل شکار کر کے آ میں سو میں سب پہ تو میں گھروتا ہوا سا جدو ہویلی دردا خلوئے میری نگاہ وجوہ سے پی ایڈے تد کاٹ نے آخرکار ابراہیم نسل جو ہے سا ایڈے وڈے کد کاٹ نے ایڈیاں ای مضبوط جسم والے کہ جہاں پاسے بھی تر دنیا را چھڑ دے اڈے چفا والے میرے دماغ پیا جی دے دے زور والے اکن ویگ سکتا ہے, دے والے سکتا ہے طاقت دے بھروسا جنہیں ہاتھوں کے کی بھروسا کہ میری حفاظت کرنگے آگ دی سیاد نے جب آسیا کو میرے فروسات جن پہ وہی پتے ہوا دینے لگے فروسا تھا جن پہ وہی پتے ہر سجنا یوسف علیہ لو سلام رو کی آخرے نے جنہ جہاں ہاتھ اعتماد کیا ہاتھوں جسم نو نقصان پہنچایا ہے میں جنہیں تے اعتماد کہ مینو کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا آج انہوں نے ہاتھا ہی مینو تکلیفا دتی نے یہ تو لگیا اعتماد دنیا دار مخلوق تے اگر کر کے جدو پہلی بار پیرا گیا سن نے یوسف علی سلاد اسلام با جی بالکل پوری حفاظت کرا گے آپ نے پر ہویا کیا لفظ بولے اتماد نہیں کرتا ابھی بھی اتماد کر کے میں ٹھوکر کھادی ہوئی ارحم آپ نے لفظ بولے رب نے بنیا میم بھی واپس یوسف لئے سلادو سلام بھی واپس تو ہے پاسے راہ مربان بزرگ نے فرمایا رب کدی نقصان نہیں ہوگا پوری نی پوری شہ حفاظت رب پہنچا دے گا میں بقایا گفتگو انشاءاللہ شاء اللہ جی جو میں کراگا یار زندہ سب باقی واخر و, و داوا یعنی الحمد للہ